مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنی رب کی یاد کر جب تو بھول جائے اور یوں کہو کہ قرب ہے میرا رب مجھے اس سے نزد کا تو راستی کی راہ دکھائے